الله نحمده ونستعينه ونستغصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صلى الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسان يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا سورہ الفجرات ہمارے زیر مطالعہ اس کی پہلی آیت انتہائی پرچکو انداز میں انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ بالکل لگی لپٹی بغیر سیدھا ایک تقاضا ہے جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے اور یہ انداز ان صورتوں میں اختیار کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالی کا انداز تحدید کا ہوتا ہے بہت سی شروع ہوتی ہیں علیہ مین آیا آن سین لیکن جہاں پہ فوری ایکشن مطلوب ہوتا ہے وہاں سیدھی بات کی جاتی ہے یا لما اللہ و رسولہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہوں. مت آگے آگے چلو اللہ و رسول سے مت آگے آگے چلو اللہ و رسول کے مت پیش قدمی کرو اللہ و رسول کی موجودگی میں اس میں لفظ استعمال ہوا لا تقدمو بین من بہنا یا دئی فرمایا لا تو من اللہ و رسول لا چوکدے بہین یا دئی اللہ و رسول بہین یادئی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے کوئی شخص موجود ہے آپ اس کے سامنے جو کام کر رہے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کی پہنچ میں اسی لیے کہا گیا ایک باب ہے احادیث میں المار و بین یاد المسلی نمازی کے سامنے سے گزرنے والا لہذا کہا گیا انگلش ٹرانسلیشن جو ہیں ان میں ایک میں بالکل یہی الفاظ ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی موجودگی میں آگے مت کراؤ اور دوسری جگہ جو انداز ہے وہاں لفظ دی فور استعمال ہو ان سے آگے آگے مت چلو یعنی ان کے پیچھے جلو ان کو فالو کرو خود امام مت بنو ان کی موجودگی میں اس موجودگی سے مراد یہ ہے کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم موجود ہے تو گویا اللہ اور رسول موجود ہے اور جب تم ان کی بات کو چھوڑ کر ان کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنی بات منوانا چاہ رہے ہو اپنی بات نافذ کر رہے ہو اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہو تو یہ یوں ہی ہے جیسے اللہ رسول موجود اور تم ان کے امامت کرنے کھڑے ہو گئے ہو. تم ان کو سمجھا رہے ہو تم اللہ کو علم سکھا رہے ہو تم اسے بتا رہے ہو کہ خیر کیا اور شر کیا ہے اچھا کیا اور بھلا کیا ہے برا کیا ہے یہ تم سمجھا رہے ہو لا تو قد بہ نیا ای دلّہ کسی معاملے میں جب اللہ رسول کا حکم موجود ہو تو آگے مت بڑھو اس کی پیروی کرو تمہاری عقل کو تالا لگ جانا چاہیے تمہاری منطق کو تالا لگ جانا چاہیے تمہارے فلسفوں کو مر جانا چاہیے اس لیے کہ آخری اتھارٹی جو ہے وہ اللہ رسول. باقی سارے ان کے پیچھے ان پہ کسی کا فتویٰ کسی کا حکم لاگو نہیں کیا جا سکتا ان کی موجودگی میں ان کے احکامات موجودگی میں یہ حکم ایک مومن کے لیے بھی ہے مومنوں کا کوئی قبیلہ ہے اس کے لیے بھی ہے ایک گھر ہے ایک عکائی ہے اس کے لیے بھی ہے. اور ایک ریاست ہے اس کے لیے بھی ہے. اور کل کا پوری دنیا پر ایک حکومت قائم ہو جاتی تو اس کے لیے بھی اس لیے کہ جب اہل ایمان ملتے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلا ہوگا تو وہ مومن ہوگا اور اللہ کا حکم مانے گا لیکن جب وہ تیرہ کروڑ ہو جائیں گے تو پھر توڑنے پر توڑ جائیں گے دادا ہمارے یہاں مانے یا نہ مانے لیکن دنیا کے ہر آئین میں ایک کلاس اے ہوتی اور ہر ملک کا اس کے مطابق بنتا ہے وہ کلاس اے نیوکلیس ہوتی ہے مرکزہ ہوتی ہے اصل ہوتی ہے اس آئین اور اس کلاز اے کے خلاف قانون سازی نہیں کی جاتی ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں ہنڈریڈ پرسینٹ میجارٹی بھی اگر ہو جائے تو اس کلاس اے کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا نہ امریکہ نہ برطانیہ میں کہیں بھی نہیں بن سکتا وہ کلاس اے جو ہوتی ہے وہ مدر لیجسلیشن ہوتی وہ ساری قانون سازی کی ماں ہوتی ہے ہمارے ہاں قرارداد مقاصد جو تقریباً تین دھائیوں تک صرف دیباچے کا کام کرتی رہی زیادہ محرم مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو قبول فرمائے اور جنت نصیب کرے انہیں انہوں نے آٹھویں ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا حصہ بنایا اس کو کلاس اے قرار دے دیا پاکستان کنسٹیٹیوشن آپ اندازہ کریں یہ معمولی قدم نہیں یہ بہت بڑا قدم ہے لہذا وہ کلاس اے کیا ہے نو لیجسلیشن بی ڈن ریپگنٹ دی قرآن ہینڈ جی اس ملک کے اندر کوئی قانون بھی اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکے کوئی قانون بھی اگر پاس کر دیتی ہے ہنڈریڈ پرسنٹ میجارٹی پاس کر دیتی ہے پارلیمنٹ کی شہری عدالت اس کو نل اینڈ وائلڈ کلاس دے دیتی کیوں یہ کلاز اے کے خلاف جب بسم بسملائی ہوئی ہے تو یہ لکھ دیا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا اگر آپ نے یہ قانون بنایا لازا یہ نہیں ہی بننے جیسا کوئی حیثیت نہیں تو گویا وہ کلاس اے جو اسلامی ریاست کی اساس نہوک دم و بہن یا رسول اللہ اور رسول کی موجودگی میں آگے مت بڑو مطلب یہ کہ ان کے حکم کی موجودگی میں اگر تمہارے پاس اللہ کا حکم آ گیا ہے کسی معاملے میں رسول کی سنت موجود ہے تمہارے پاس سوچنے کا بھی کوئی رستہ باقی نہیں تم مشورہ بھی اس کے خلاف نہیں کر سورہ لہزاب کی آیت نمبر چھتیس میں اس بات کو مزید واضح کیا کھول کر بیان کیا وام کا نل محمن والا محمن تن ایزا قزا اللہ و <عَمْرًا> کوئی مومن مرد یا مومن عورت اگر وہ مومن ہیں تو جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں اضاف آداب وہ ڈسیزن دے دیں وہ ویڈکٹ دے دیں وہ فیصلہ دے دیں وہ حکم سنا دیں کسی معاملے میں ان یقون الخیارہ ان کے پاس کوئی خیارہ اختیار ہماری زبان میں موجود ہے لفظ ان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں بچتا کس چیز سوچنے کا بھی کوئی نہیں بچتا مشورہ کرنے کا بھی کوئی نہیں بچتا ووٹنگ کا بھی کوئی اختیار باقی نہیں بچتا کوئی آرٹیکل لکھنے کا بھی کوئی اختیار نہیں بچتا ان یقارا ان کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں جائے. من امر ان کے پرائیویٹ معاملات میں حضور پہ ہم دیتے ہیں فلاں اپنے گھر جا کے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی کا نکاح سے کر دیا ہے رختی ہو جاتی تھی یہ ہے اس کا نام ہے مسلمانی نبی کا فیصلہ آ گیا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آخری فیصلہ کہیں اپیل نہیں ہو سکتی ذرا نہیں راس اللہ رسول کا کب دلہ تو اپنے معاملات میں تمہاری دن رات کی جو زندگی ہے تمہارے انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں گھریلو معاملات ہوں یا ریاستی معاملات ہوں تمہاری معیشت ہے تب بھی ایسا نہیں کہ جی وضو کے معاملے میں تو اللہ رسول کی بات مانتے ہیں لیکن یہ کہ تجارت کے معاملے میں ہم ان کے مشورے کے پابند نہیں ہم ان کے حکم کے تابع نہیں وہ تو ہم دیکھیں گے جس طرح جس مارکیٹ سے ہمیں مال ملتا ہے اس طرح لیں لہذا شریعت بل جب پاس ہوا ہمارے یہاں جس کو میاں تو محمد نے یہ بات کہی تھی حالانکہ ان کی اپنی جماعت کے رقیم بھی اس میں شامل تھے سائن کرنے والوں کہ جن لوگوں نے اس شریعت بل پر سائن کیے وہ کلمہ دوبارہ پڑھے وہ مسلمان نہیں رہے توبہ میں اس لیے کہ وہ شریعت بل شریعت نافذ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا شریعت کو محدود کرنے کے لیے باؤنڈ کرنے کے لیے آیا تھا شریعت بل وہ ہے لیکن شریعت کی ٹانگیں مانگنے کے لیے آیا تھا اس میں کہا گیا کہ قرآن اور سنت اتارٹی ہیں لیکن ہمارے نظام معیشت کو وہ نہیں چھیڑیں گے اور ہمارے نظام حکومت کو وہ نہیں چھیڑیں گے اللہ رسول کی بات تھا آنکھوں پر لیکن ہماری تجارت میں بالکل اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مشورہ دے اور حکم دے کہ جی سود نہ لو اور ہمارے نظام حکومت جو ہمارا سسٹم ہے وہ ڈسکس نہیں کرے گی شریعت تو ہمیں قبول ہے اللہ اگر ہماری تجارت میں دخل نہ دے تو ہمارا اللہ ہے ہمارا الہ ہے ہماری حکومت پر تنقید نہ کرے اسے جیسی بھی آیا قبول کرے تو الہ ہے ہمیں منظور ہے اگر اسے ہماری حکومت منظور نہیں تو ہمیں یہ الہ منظور یہ ہے شریعت پہ تو پھر کہاں سے رنتے آئیں گی آپ پر? کہاں سے زوال نہیں آئیں گے آپ پر? یہ تو اس کا حلم ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو برداشت کیا ہوا ہے اللہ تو حضور نے کہا تھا تمہارے اندر دودھ پینے والے بچے نہ ہوں اور دودھ پلانے والی مائیں نہ ہو تو تم پر آسمان سے بارش کا کترہ نہ برسے آپ نے کلمے کو بھی مشروط کر دیا اللہ کو ہماری یہ باتیں منظور ہیں تو ہمیں اللہ منظور ہے اللہ کو یہ منظور نہیں تو ہمیں اللہ بھی منظور ہیں. اپنا کام کرے وہ ہم اپنا کام کر رہے اللہ اور رسول کی موجودگی میں ان کے حکم کی موجودگی میں آگے مت آپ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ریاست کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا روم کے ساتھ معاہدہ ختم ہونے کی تاریخ آئی تو آپ چونکہ اس کو رینیو نہیں کرنا چاہتے سکے اس معاہدے کو وہ جو پیس اکارڈ تھا جو پیکٹ تھا معاہدہ امن تھا آپ کیونکہ اس کو رینیو نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا آپ نے اپنی فوجی تیاری شروع کر دی دشمن کو امید تھی کہ ہم رینیو کروا لیں گے ابھی مذاکرات ہوں گے لہذا وہ ابھی اسی طرح پڑا ہوا تھا اینڈ جب وہ تاریخ آئی جس تاریخ کو پورا ہونا تھا اس معاہدے نے اسلامی فوجیں ان کے ملک میں داخل کہ جی آج وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہمارے پاؤں کھول گئے اللہ لا کر ہم پا بند تھے کی ہلاح تاریخ تک ہم نے مادہ یہاں تک کیا تھا وہ تاریخ گزر گئی ہم آزاد ہو دشمن ملک کے اندر میلوں تک گھس گئی فوجیں مسلمانوں کی کہ ایک گھوڑ سوار دوڑاتا ہوا گوڑا آیا ہے اور اس نے کہا کہ آپ اچھا المسلمین دین اے مسلمانوں ٹھہروں میری بات سن میرے کانوں نے آزود صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب تک تم اپنے دشمن کو معایدہ امن ختم ہونے کی اطلاع نہ پہنچا دو اپنی جگہ سے حرکت مت کیا دین کافی کے ساتھ بینسافی نہیں کرو اطلاع کہ فلان تاریخ سے ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو سکتی ہے کرو ہم سے جو ہو سکتی ہے ہم کریں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جس کو اللہ دے گا یہ بزدلوں والا انداز نہ چاہتے آپ اب یہ حدیث سننی تھی امیر معاویہ رضی اللہ نے اپنی فوجیں موڑیں اور واپس اسلامی لے سکتی حدود میں آپ یہ ہے اللہ رسول کا حکم پہنچا ہے سر تسلیم خان کوئی بحث نہیں کی کہ جی محبت اور جنگ میں سب جائز آجی فلائیں ریٹریٹ ہو گئے واپس آ گئے اپنے سب کتنا پہنچا دی لا تقدمو بین منہ اللہ و رسول اللہ اور رسول کے سامنے سامنے مت چلو پیش قدمی مت کرو ان کے آگے آگے مت چلو و تک اللہ اللہ سے ڈرو کیوں انہیں جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے وہ سننے والا بھی ہے اسے علم بھی اسے دھوکا نہیں دے سکتے مس گائیڈ نہیں کر سکتے انگلوں پہ نہیں نچا سکتے کوئی گولی نہیں دے سکتے وہ جانتا ہے سنتا ہے اس میں ایک دم پوشیدہ ہے جب باپ بیٹے سے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں بات ختم ہو گئی نا بیٹا بھی کچھ رارت کر رہا ہے یا چھوٹے بھائی کو مار رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے یا کوئی چیز اس کی لے رہا تو باپ ہے کہ دور سے آواز دیتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس دیکھ رہا کا کیا مطلب ہے اس دیکھنے کا نتیجہ نہیں میری قوت کو دیکھ اپنی جان کو دیکھ میرے جوتے کا سائز دیکھ میں دیکھ رہا ہوں کا مطلب یہ اللہ دیکھ رہا کا مطلب یہ ہوتا ہے بدشہ رب شدید علم شدید اللہ جب پکڑتا تو بس الٹ دیتا ہے جب یہ کہا گیا کہ اللہ اور رسول کے حکم کی موجودگی میں آگے مت بڑو پیش کرنی مت کرو کوئی اپنا فیصلہ نافذ مت کرو کوئی اپنا فیصلہ مت کرو نافذ کرنا تو دور کی بات رہی اپنا ڈسیجن بھی مت لو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو اعتماد کو جاننا بھی فرض ہو گیا جب جانے گا ہی نہیں تو یہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہاں سے میں نے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا اب دیکھنا نماز فرض ہوئی تو اس کے لیے وضو بھی فرض ہوا جب اللہ رسول کے احکامات کی موجودگی میں آگے نہ بڑھنا فرض ہے تو ان احکامات کو جاننا بھی فرض ہے لہذا کیا کہا فرض العلم میں فریدا وہ علم کون سا علم یہ وہ علم ہے اللہ اور رسول کے احکامات جاننا تاکہ آدمی کہیں غلطی میں ان سے آگے نہ بڑھے جب کہا جاتا ہے کہ فلائٹ ڈپارٹ ہونے سے پہلے آپ تین گھنٹے پہلے اس سے رپورٹ کریں ایئرپورٹ پر پہنچے تو سب سے پہلے کیا چیز جاننا فرض ہے کہ فلائٹ کا ٹائم کیا ہے اس ٹائم سے تین گھنٹے ناپے جائیں گے فلائٹ دس بجے تو آپ کو سات بجے بلایا گیا جب آپ کو فلائٹ کا ٹائم نہیں پتا تو تین گھنٹے ناپیں گے کہاں سے آپ اللہ رسول کا حکم ہی معلوم نہیں ہے تو آگے بڑھنے والی لکیر کیسے پہچانیں گے کہ یہاں سے آگے جانا ہے کیا لہذا علم حاصل کرنا اللہ رسول کے احکامات اس کے دوس اینڈ اس کے ڈوز اس کے نواہی اور اس کے عوامر معلوم کرنا فرض ہو گیا کس پر؟ برگ مسلم و مسلمت ہر مسلمان مرغ اور ہر مسلمان وغیرہ اب یہاں سے بحث چلتی ہے کہ کون سا علم ہے آج کے دور کو علم کا دور کہا جاتا ہے یہ علم کا دور نہیں ہے یہ جہالت کا دور ہے علم اور چیز ہے معلومات اور چیز چیزیں آج کل معلومات کا دور ہے انفارمیشن کا دور ہے علم کا دور نہیں ہے علم کو دور چیز ہے ایک آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا زبانی اسے سارا کچھ پتا ہے کہ میکسیکو میں ایک عورت کو پانچ بچے ایک دفعہ ہوئے تھے سات بچے ایک دفعہ ہوئے تھے فلاں جگہ فلاں آدمی نے اتنے گھنٹے چھین کر آدمی ریکارڈ قائم کر دیا فلاں کریکٹر نے اتنے رنز بنائے اور اس کی شادی فلاں تاریخ کو ہوئی اور اس کی باندے فلاں تاریخ کو آپ اس کو عالم کہیں گے تو کبھی عالم نہیں ہو عالم ہونے کے اپنے قواعدوں جوابت معلومات ماد اسے ساری دنیا کی ہو جائے جنرل نالج سے ساری دنیا کا آج ہے عالم کبھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کس چیز کا کیا فارمولہ ہے سوڈیم کلورائیڈ کہتے ہیں نیمک اور پانی کا او ہے اور فلاں چیز کا فلاں سائنسدان ہو جائیں گے یہ نالج یہ جنرل نالج ہے یہ انفارمیشن آپ کو پتہ چل گیا سورج کا فاصلہ زمین سے اتنا ہے مریض کا اتنا ہے چاند پہ فلاں فلاں اجا پائے جاتے ہیں یہ تو ان کو بھی بی بی سی نے سکھا دیا اخبارات سے آدمی نے سیکھ لیے وہ سائنسدان ہو گئے یہ انفارمیشن کا دور معلومات کا دور ہے علم کیا چیز ان کے لیے سب سے پہلے معیار مقرر ہونا بہت ضروری ہے کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دو اصطلاحات اگر کوئی چیز معیاری لحاظ سے افضل ہے اعلیٰ ہے تو اس سے متعلق علم بھی اعلیٰ چاہے معلومات تھوڑی ہوں کوانٹٹی تھوڑی ہو کوالٹی اگر اس کی بہتر ہے تو وہ علم بھی بہتر ہوگا مثلا ایک آدمی ہے آپ کو دیکھیں آپ کا بدن ہے اس میں مختلف پارٹس یہ بڑی تلسفیانہ بحث ہے لیکن چونکہ اب آ گئی ہے تو میں بات کر رہا ہوں جس نے لکھی ہے وہ بھی کہتا کہ بہت کم لوگوں کو سمجھ لگتی ہے رینے گھینو نے یہ بات لکھی ہے آپ کے بدن کے اندر پارٹس ہیں ایک ہے دل ایک ہے بال آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان میں اہم کون ہے طے یہ ہوا کہ دل اہم دل کے بارے میں اگر کسی کو دو معلومات بالوں کے بارے میں دو لاکھ معلومات ہیں تو بھی دل کی وہ دو معلومات بھاری ہیں اس لیے کہ دل بھاری ہے بالوں پر سمجھ لگی آپ یہ ہے کوالٹی اور کوانٹٹی کوانٹٹی کے لحاظ سے مقدار کے لحاظ سے دو لاکھ معلومات ہیں. لیکن جس کے بارے میں معلومات ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں نا دل کے بارے میں صرف دو ہیں لیکن دل تو دل ہے نا بادشاہ لہذا دل کے بارے میں معلومات بھی بادشاہ اب یہاں سے بحث چلی کہ کائنات کے اندر سب سے اہم ہستی کون سی مریخ یا چاند یا زمین یا انسان یا ان کا خالق ایگزیکٹ وہ فسٹ کام یہ بھی ایک بحث سبجیکٹو اور آبجیکٹو موضوعی اور معروضی کائناس کے اندر بندہ مومن جب یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا کاز سب سے پہلا وجود سب سے پہلا آبجیکٹ اللہ ہے اور وہ سب سے اہم ترین وہ تھا تو باقی سب ہوئے لہذا اگر اللہ کے بارے میں کسی کو دو باتیں معلوم ہیں اور چاند یا سورج یا مریخ یا زمین یا پیٹرول یا ڈیزل کے بارے میں کسی کو دو کروڑ باتیں معلوم ہیں تو وہ دو باتیں جو اللہ کے بارے میں معلوم ہیں وہ زیادہ وزنی زیادہ ہے لہذا قال اللہ و کال اور کا علم دنیا کے ہر علم پر بھاری اہم ترین وہ علم ہے جو اللہ کی صفات بتاتا ہے جو پانی کی پراپرٹیز بتاتا ہے وہ تو بڑا اہم سمجھتے ہو فلاں پروفیسر صاحب فلاں پی ایچ ڈی صاحب اور فلاں جناب فلاں صاحب اس کے مقابلے میں ایک چٹائی پر بیٹھ کر کھجوریں کھا کے پانی کا گلاس پی لینے والا جو اللہ کی پراپرٹی جو اللہ کی جبات بیان کرتا ہے نا وہ زیادہ غلط زیادہ ہے اس لیے کہ اس کے پاس اہم ترین علم تو جب اللہ رسول کی حدود ان کے احکامات جاننا فرض ہوا تو ان احکامات کا حامل آدمی جو اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے جو دین کا ڈاکٹر وہ اہم ترین ہستی ہے چاہے اس کی آنکھیں نہ ہو آپس دی جی بندہ قابل احترام ہے اس کے لیے جگہ سے سڑک جانا چاہیے اس کو جگہ دینی چاہیے کیوں وہ جو ریل آبجیکٹ ہے وہ اللہ کی ہستی کے بارے میں جانتا ہے اصل وہ یہ باقی تو معلومات ہے جی پانی جو ہے وہ ہائڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے بنا ہے اور اس میں ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک جو ہے وہ ایٹم ہوتا ہے یہ معلومات ہیں علم نہیں یہ معلومات ہیں اس کے مقابلے میں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود اللہ سنتا ہے اللہ رزق دیتا ہے اور کس طرح دیتا ہے آپ دیکھیں جب کبھی بھی اخبار میں آپ قیامت آنے والی ہے فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں شاہ شاخل زمین سے ٹکرائے گا اور یہ ہو جائے گا اور کائنات تباہ ہو جائے گی جی. رائے کے دانے کے برابر ہمیں ڈر نہیں لگتا کیوں جس کے پاس ریل نالج تھا وہ ہمیں بتا گیا کہ اس کے آنے سے پہلے یہ یہ نشانیاں ہوں اور ہمیں پتا وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی وہ ڈرتے رہتے ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں باض جی فلاں دسمبر کو قیامت آنے والی ہے جی. آپ تو اپنے اخبارات بڑی بڑی لیڈز لگاتے ہیں کہ جی قیامت آ رہی ہے اور ہمارا دل ذرا تو نہیں دا. ہمیں اس اصل ہستی نے جو قیامت لانے والی ہے اس نے نشانیاں بتا دی دیجا ہم مطمئن ہیں اب یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز موضوعی ہے وہ سب سبجیکٹ ماروج ہی نہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود بنی ہیں لہذا ان کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ان استعمال کیسے کرنا ہے یہ موضوعی ہے سبجیکٹو ہے لہذا جس کو بھی آپ یورپ پڑھنے کے لیے بھیجیں گے وہ وہاں سے وہی سبجیکٹو نالج لے کر آئے گا. اسے آپ کہیں گے نا یہ پانی نجس ہے پینے کے قابل نہیں وہ باٹل بھر کے لیبورٹری میں لے جائے گا اور لا کے آپ کو رپورٹ دے گا نہیں بالکل میڈیکلی یہ فٹ پانی ہے اس کے اندر سوڈیم اتنا ہے پوٹاشیم اتنا ہے فلاں چیز اتنی ہے فلاں چیز اتنی ہے اٹ از ناٹ انجریز فار یور ہیلتھ وہ یہ نہیں کہہ گا کہ اس میں پشاور کے چار قطرے گر گئے لہذا نجس سو گے اس لیے کہ اس کا علم جگتے ہے وہ کیڑے ڈھونڈ رہے پانی کے وہ جا سک ڈھونڈ رہا ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے خدبین کے اندر جب وہ یہ نہیں مانتا کہ آنکھیں کسی نے بنائی ہیں تو آنکھوں پر پابندی وہ کیوں قبول کریں گے جی؟ ہمارے یہاں جو سب نالج ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خود بنی نہیں ہے کسی نے بنائی ہے تمہارے پاس امانت ہے اور جس نے دی اس ایسا مات کے مطابق تم استعمال کرنے اس نے اس کے قواعد و ضوابط رولز اینڈ ریگولیشنس بنا دیے جن کے تحت تم کو اس زبان کو بھی استعمال کرنا ہے ان کانوں کو بھی استعمال کرنا ہے دماغ کی صلاحیتوں کو بھی استعمال کرنا ہے ان نہ سنا ول بسارا ول فعادا کن نہ ان سب چیزوں کو تم نے قیامت کے دن اکاؤنٹ فار کرنا ہے ان آنکھوں کا بھی گراف بن رہا ہے ان کانوں پر بھی گیج لگا ہوا ہے تمہاری زبان پر بھی میٹر لگا ہوا ہے میٹر ریڈنگ ہو رہی ہے قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا وہ کہتے بندہ خود بن گئے کون کو یہ تیے پہناوا ہے ادار جو ہے وہ شلوار کی شکل میں ہو یا کندورے کی شکل میں ہو یا دھوتی کی شکل میں ہو یا پینٹ کی شکل میں ہو کر کہیں جی تخنے سے اوپر کر لیں تو کیا متا جاتے یہ ملازم یہ ایکسٹریمسٹ یہ فنڈامنٹلسٹ اور تخنوں سے اوپر ہو جائے تو فنڈامنٹلسٹ گٹھنوں سے اوپر چلے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو لہذا ان کے یہاں کوئی پابندی نہیں عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے چرچ انہوں نے رجسٹرڈ کر دیے مرد یہاں اپنے رجسٹرڈ کروائے ان میں ایک مرد اپنے کو بیوی کے طور پر رجسٹرڈ کرواتا ہے دوسرا کشور کے طور پر رجسٹرڈ کروا باقاعدہ چرچز ہیں تمہیں وہ نظام چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے آکسیجن بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے ہائیڈروجن بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے یہ گولا بھی اسی نے بنایا ہے یہ دھوپ بھی اسی نے بنائی ہے یہ زبان بھی اسی نے بنایا ہے ہم سب کو بھی اسی نے بنایا ہے لہذا اس کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم ہمیں حکم دے کہ ہم اسے کہاں استعمال کریں اور کہاں استعمال نہ کریں آپ کو جب حکومت گاڑی دیتی ہے اور پابندی لگا دیتی ہے کسی کو کہ آپ نے صرف کمپنی کے کاموں میں اسے استعمال کرنا ہے تو باقاعدہ میٹر ریڈنگ لے لیتے ہیں اور جب آپ صبح جاتے ہیں تو وہ جو انجینئر یا فورمین جس نے ریڈنگ لی ہوئی ہے وہ ریڈنگ جو ہے وہ ٹیلی کرتا ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ نے وہ سوئی نکالی ہوئی ہو وہ میٹر وہیں کھڑا رہتا اور آپ جناب دبئی سے بھی ہو کے گھماتے ہیں یہ اور بات لیکن اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا فورمین کو آپ دھوکہ دے سکتے لیکن اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا اس نے باقاعدہ ما یا الفظ کون دہ رقیم الطین تمہارے زبان سے تمہارے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے الفاظ کی شکل میں نا یل سے جو من خول وہ لفظ کی شکل دھارتی ہے تو ایک مستعد لکھنے والا اس کو نوٹ کر کتنے سخت ہمارے اوپر پابندیاں ہیں دنیا سجن نہیں دنیا مومن کی جیل ہے بڑے سخت قاعدے ہے بڑے سخت رول ہے وہ جنت الکاخر کافر کی جنت موج کرے کوئی پوچھنا نہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی سود نہیں اس پر کوئی پابندی نہیں یہ اس کی جنت اس کی جہنم کہاں ہوگی وہاں مومن کی جنت وہاں ہوگی یہ اس کی جیل پابندیاں ہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ جب وہاں سے یہ پڑھ کے آتے ہیں تو بجھ جاتے ہیں جب سر کا خطاب ملتا ہے وہاں سے ڈگری ملتی ہے تو باقاعدہ بج جاتے ہیں وہ جو حالی نے غالبن کہا ہے یہ اکبر ال آبادی نے کہا ہے کہ یہ کیا اندھیر ہے بج لیتے ہیں تب یہ چمکتے ہیں تعلیم ہمارے بچوں کو تم دیتے چاہتے ہیں نورِ علم باتیں ہیں ہمارے بچے علم نورے دن کھو کر یہ کیا اندھیر ہے بجھ لیتے ہیں سب یہ چمکتے ہیں یہ اس سروس بنتے ہیں جب ان کے اندر سے اللہ نکل جاتا ہے لیکن چونکہ شناختی کارڈ پر مسلمان ہوتا ہے لادا وہ مسلمان ہوتے آپ دیکھیں نا گاڑی ہے ایک پیٹرول انجن والی ہے ایک ڈیزل انجن والی ہے سیٹیں دونوں کی برابر ہوتی ہیں باڈی برابر ہوتی ہے بالکل اصل گڑبڑ کہاں ہو گئی ہوتی ہے اندر انجن بدلی ہو جاتا ہے اب آپ نے پیٹرول والی میں ڈیزل ٹھوک دیا اور ڈیزل والی میں پیٹرول ڈال دیا تو کیا ہوگا سیٹیں اتنی ہیں گاڑی چل گئی آپ جب بیچتے ہیں تو وہ کوئی اور ہوتا ہے پلٹ کے آتا ہے تو ڈیزل انجن ڈال دیتے ہیں وہ انہیں نیوٹن کی بات تو سمجھ آتی ہے آئنستان کی تو سمجھ آتی ہے محمد ابستفا کی سمجھ نہیں آتی عمر فاروق کے سمجھ جاتی. یہ بجتا ہے تو وہ جلتا ہے اے سی آن کرو گے تو ڈی سی آن وہ آف کرو گے تو یہ آن ہوگی اور یہ آن کرو گے تو وہ آف کرنی پڑے گی دو پیلنگ سسٹم جو ہے ہمارے یہاں چل رہے ہیں نان نکا ہوا محمد فلاں اندر انہوں نے انجن ڈال دیا جنازے علی سر چارلس کا اور سر فلاں کا اور سر فلاں کا تم کہتے ہوتا رسول یوں کہتا وہ سنتے ہی کوئی ہوا؟ ادھر سے گھستی ہے ادھر سے نکل جاتی تم کہتے ہو جی سو جو ہے لال جنگ کا رسول وہ کہتے اس کے بے میں چپ نہیں سر تمہارا نالج نامکمل ہے تمہارا علم نامکمل ہے تم جانتے ہی کچھ نہیں ہو دنیا کے بارے میں کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو کہہ رہے ہیں رسول کو کہہ کس نے کہا ہے یمحق اللہ ربا اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے جڑ مار دیتا ہے بین مار دیتا ہے کل تک جو ٹائیگر تھے آج روٹی کے لالے پڑے ہوئے چاہے وہ انڈونیشیا ہو چاہے وہ ملیشیا ہو چاہے وہ ساؤتھ ہو چاہے وہ سنگاپور ہو روٹی کو لالے پڑے ہوئے ہم لوگوں کو کیوں ان کی معیشت اٹھی تھی سود کی بنیاد پائی اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ سود کا بی مارے جن جوڑوں سے وہ کھاد لیتا تھا وہ مر گئے وہ بھی مرے گا دیر لگے لیکن جب رب نے کہہ دیا نا تو رب نے سچ کہا روماً بکو مل اللہ پیلا اللہ سے زیادہ سچ کون کہہ سکتا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا, کہا کہ سود کے بغیر معیشت چالی نہیں سر کس نے کہا مسلمان ہے, نام نے ہاد مسلمان ہے, سوکارڈ مسلمان ہے اللہ رسول کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا مسلمان رہتا کب آخری فیصلہ تو رسول سے ہی کروانا ہو فلاح و ربے کا لا میرون حقاحق کے منہ کا ہے نا جب تک فیصلہ تم سے نہ کروائیں تب تک یہ مومن ہوئے جی نہیں لا ورسول. دیکھ تو مو بل رسول دیکھو یورپ اپنے نظام خود بناتا کرے ان سے ہمیں گلہ کوئی نہیں اس لیے تو ان کا خدا کوئی نہیں <تصفح> وہ بے خدا ہیں کوئی نہیں وہ اللہ نام کی ہستی کو مانتے اور ظالموں تم تو پڑھتے ہو رات دیں لا الہ الا اللہ الا تمہارا تو کوئی ہے اس کو بھی چودھری فضلائی بنا کے رکھا ہوا تمہیں پھر وہ تمہاری جنت ناپ ناپ کے دیتا رہے پلاٹ تمہارے لیے وہاں مختصر کرتا رہے دنیا میں تمہیں نہ چھیڑے وہ ہنرے تمہارے لیے وہاں بناتا رہے فیکٹریاں لگائے رکھے इतनी اتنی لمبی گردن والی اور ایسی ٹانگوں والی اور ایسی آنکھوں والی تمہیں کیا حق حاصل اپنے فیصلے خود کرنے تمہاری عدالتوں میں مدینے کے فیصلے کیوں اتارٹی کے طور پر پیش اب دیکھیں ہمارا نظام یاد اس میں کسی جگ جیون رام کا فیصلہ بھی اتھارٹی کے طور پر آتا ہے اب کے عدالت پری پارٹیشن فیصلے اٹھارہ سو چھتیس کے اٹھارہ سو پینتیس کے اٹھارہ سو ستاون کے فیصلے آپ کے عدالتوں میں آتے ہیں دنیا کی بہت سی عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ وہاں اتھارٹی کے طور پر پیش ہوتے ہیں آپ اپنی وہ جو پی ایل ڈیز آتی ہیں وہ کلان کے پاس ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں جب وکیل بحث کر رہتے ہیں تو کبھی مدینے کا ذکر نہیں آتا نئی فیصلہ اگر کوئی پیش کیا جاتا تو محمد مستفا کا نہیں پیش کیا اقبال نے جسے کہا کہ ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اس کی ترکیب یار فرمولی اور ان کے فیصلے تم ان کی عدالتوں میں کس طرح ڈسکس کر سکتے اتارٹی کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے جب جیون رام کا فیصلہ کیسے اتھارٹی ہو سکتا ہے ایک مسلمان عدالت میں جہاں تو موبکر صدیق رضی اللہ ضلع قانون کا فیصلہ کرتی ہے اس لیے کہ مسلمان اپنا قانون خود نہیں بناتا مسلمان کا قانون بنانے والا موجود ہے مسلمان قانون نافذ کرتا ہے بناتا کوئی اور ہے لیجسلیٹر کون ہے اللہ اور اس کا رسول لہذا آصف اللہ واسف اللہ رسول کے اطاط کرو جب اتاج کرنی ہے تو اس میں سننا بھی ضروری ہے بھائی سنو گے تو عمل کرو گے نا نماز فرض ہوئی تو نماز سے پہلے وضو فرض ہوا نماز کے بعد نہیں اگر بغیر وضو نماز پڑی ہے تو گناگار بھی ہوا ہے جان بوجھ کر پڑی ہے تو کافر ہو گیا ہمارا گلا نماز فرض ہوئی تو نماز سے پہلے وضو فرض ہوا اتاث فرض ہوئی تو پہلے سماج فرض ہوئی وتی ہو و سنگ سنو اور اتاچ بجا لاؤ سننا بھی فرض ہو کسی سننے کا نام علم حاصل کرنا لہذا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاننا بھی فرض اس لیے کہ ان سے آگے نہیں جانا تو ان حدود کا تعین بہت ضروری جب کہا گیا کہ اس جہاز کو اپنے روٹ سے ادھر ادھر نہیں لے جانا ورنہ وہی اشر جو روس نے کیا تھا جاپانی تیارے کا جاپانی جزائر کے اوپر اس نے مار گرایا تھا روٹ سے ادھر ہٹ گیا تھا تو پائلٹ کو روٹ پتا ہوگا تو ادھر ادھر, ادھر نہیں ہوگا نا ان وہاں تو نہیں نا جائے گا مسلمان کو اپنا روٹ پتا ہوگا تو فیصلہ کرے گا نا سراطے مستقیم ہے یا دئے بائے ہو گیا کوئی نہ کوئی نشانیاں ہوں گی نا لہذا ان حدود کا علم حاصل کرنا بھی فرض اور اہم ترین علم یہی اگر اے سی کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں درخت کی چھو میں سو جائے گا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے فریج کا ٹھنڈا پانی کوئی نہیں کنویں کا چشمے کا پی لے گاڑی نہیں تو گھوڑے پہ سفر ہو جائے گا پیدل بھی دنیا سفر کرتی رہی یہ جو علوم ہے یہ سانوی یہ فانی بدن کے لیے ہیں اور سارے علوم بھی فانی ہیں جب قوم برباد ہوئی قوم آگ کو اللہ نے جب برباد کیا تو آپ ان کی سنائی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو پہاڑ کے اندر اپنے گھر بنائے ہیں پہاڑ کاٹ کر بہت سخت پتھر پہاڑ اور جو دانٹیں بنائی ہیں انہوں نے اپنے دروازوں کی اور جو کراس بنائے ہیں آج بھی آپ جائیں تو پتا چلتا ہے کہ ابھی ابھی کوئی کاریگر فنچنگ ٹچز دے کر باہر نکل سدیاں گزر گئی سدیاں گزر گئی دو ہزار سال سے زیادہ گزر گئی اور پتا چلتا ہے ابھی کوئی باہر نکلا اللہ نے جب کسی قوم کو برباد کیا تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے فیکٹریاں نہیں لگائی سی لازہ ہم نے اٹھا کے پلٹ دیا ان کو کہ تم نے سڑکیں نہیں بنائی موٹر وے نہیں بنائے لہذا گلہ کیا ہے کہ سائنسی ترقی تو اتنی کرتے جلے جا رہے ہو اصل علم تمہارے پاس کوئی نہیں رہا اس لحاظ سے جائے نا تم ابو جائے لکھنا پڑھنا جانتا مکے میں جو آٹھ دس آدمی پڑھنے لکھنے والے تھے ان میں عمر امریکل الحشام اب الحکم پرسنلٹی والا تھا والا جلال والا وزاحت والا حضور نے کیا فرمایا یہ ابل حکم نہیں عبل جہد فزیکل علم اس کے پاس تھا نارمیٹو کوئی نہیں تھا اخلاقی علم کوئی نہیں تھا لہٰذا فرمایا آت خزون مسانا لال رقم تخل کس کو کہتے فیکٹری کو سنائی کس کو کہتے انڈسٹریل ایریا کو مسان مسنا کی جمع فیکٹریاں مسان اللہ اللہ تم تم تو اس طرح کاریگریاں دکھا رہے ہو فیکٹریاں بنا لو ہو کر کرخانے لگا رہے ہو جیسے یہ تمہیں ہمیشہ خلو بتا کر دیں تم نے ساری انڈسٹری جا کے بنگلہ دیش میں لگا دی تھی بچا لیا تھا اس فیکٹریاں ملک نہیں بچاتی رشیا کے اندر تھوڑی فیکٹریاں تھوڑے کارخانے تھے تھوڑی معدنیات تھی خیموں کے عروج کا زوال اور ساتھ میں جو ہے کارخانوں پر نہیں ہوتے اسی طرح فرمایا تب مکل تم ہر اونچی جگہ پہ نشانی بنا دیتے ہو بس ہمیں یہ نشانی یاد رکھے گی کہ فلاں صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا فلاں لاٹ بنوائی تھی فلاں گیٹ بنوایا تھا تمہاری یادیں ان کے ساتھ خالد ابن ولید نے کیا بنایا طارق بن زیاد نے کیا بنایا تھا محمد بن قاسم نے کیا بنایا تھا کیوں یاد کرتے ہو گاؤں میں اپنی تاریخ بناتی ہیں لاٹیں نہیں بناتی ہیں گیٹ نہیں بناتی چوک نہیں بناتی ان سے نہیں پہنچانی ان کو خلود اس طرح نہیں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں قوم نے چونکہ معاشی ترقی نہیں کی تھی ہم نے برباد کر دی یہ اللہ کی سنت ہے کہ رب کو بھول کر انسان جس چیز سے توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے مرواتا ہے یہ اس کی سنت ہے سبا والوں کے پاس ایک سب بہت بڑا ڈیم اس کے نتیجے میں پورے پورے شہر انہوں نے آپ اندازہ کریں کہ اس طرح بنائے تھے انگور اتنا پیدا ہوتا تھا کہ سب سال ایریگیشن ہوتی تھی ستون بنے ہوئے سارا شہر ستونوں کے اوپر بنا ہوا ہے انگور نیچے لگے ہوں ستونوں سے نیچے ان کی جڑیں نیچے ہوتی تھی چڑھے ہوئے وہ شہر کے اوپر ہوتے تھے جہاں نظر نہیں آتے کہ کہاں سے پانی مل ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا اور فرمایا آج جا کے دیکھو آج میری جھاڑیاں اور ان جھاڑیوں کے ساتھ بھی بیر کوئی نہیں لگے. لاکتکان والے سب ان مس کا نمایا جنتان شمار کو شکر ادار بل دتن ورب غفور کتنا بہترین علاقہ کتنا بہترین رب ہے اللہ, اللہ خیر انہوں نے اعراض کیا روگردانی کی بلدا پر محنت کی رب کو چھوڑ گئے سو بدل نہ وہ شدرم کلیل غالکا جی زئی نہ ہوں بے بغاوت کی سزا ملی ہے معاشی ترقی نہ کرنے کی سزا نہیں معاشی ترقی بہت کر دی تھی لالکا جی زئی نہ ان کی بغاوت کی ہرکشی کی ہم نے سزا دی اسی طریقے سے فرمایا واضح ہوں مسالن کریا اس بستی کی مثال آپ نے بیان رکھا کا نت آمنا تن امن میں تھو مطمئن تھی یا کی ہے رزق ہاں رہا دن مین کل مکان ہر طرف سے وافر رزق آ رہا یاتی یاسی کو ہار روا من کل مکان اس نے کیا کیا فیکٹریاں کوئی نہیں لگائی فا رات اس نے کپڑ کی اس بستی نے کفر کیا بستی کے رہنے والوں نے رب سے دور اختیار کی، فا بیان کیا مل ہونا تو یہ چاہیے تھا جس اللہ نے نین سے اس کا شکر ادا کر اور شکر زبان سے نہیں شکر کرنے کی چیز ہے شکر کہنے کی چیز نہیں الحادہ فرمایا اے منو آل داود شکرا اے آلی داود شکر والے امن کرو شکر کرنے کی چیز کہنے کی چیز نہیں کا اللہ لباس و خوف اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا جب کسی قوم کو اس چیز سے مفر نہ ہو رات کو بھی اور دن کو بھی اسے لباس قرار دیا جاتا ہے لباس اور جو بھوک مٹتی نہیں بینک میں ملینز بھی رکھے ہوئے ہیں تو بھوک کوئی نہیں مری اسے کہتے ہیں جوکل کتے کا پیٹ بھی بھراؤ تو ہڈی نہیں چھوڑ اپنے خور منہ سے نکل رہا تھا اس میں تو ہڈی میں سے نکلو ایک تو ہمیں بھوک مار گئی ورنہ جن کے پاس اربوں تھے انہیں یہ کھربوں کی بدیاں کرنے کے کمیشن لینے کی کیا ضرورت ہے وہ جلکر میں مرتی نہیں ڈرتی ہے لہذا وہ کتے کے منہ سے جتنا خون نکلتا ہے زیادہ اس میں تو ہڈی میں سے نکل رہا ہے اتنا ذوق شوق سے اس کو اور کھاتا ہے یہ تو ہو گئی بھوک ہمیں بھی یہی ہے بڑی فکر ہے ہمیں کھائیں گے کہاں سے حالانکہ ہماری زمین اب سال میں چار فصل دیتی ہے کیونکہ ہم نے کھانے کا معیار بلند کر لیا لاگا ہمیں یہ فکر ہے کہ وہ صرف ہمیں دبئی دیتی ہے یہ ریٹ ہماری خدا بن گئی توکل کوئی نہیں رہا نبا سر یہ کسی قوم کے اندر بھوک بہت سارے ہمارے ملک میں آ کر دبئی بنائے بیٹھے اور ہم در بدر پھرتے جتنی محنت ہم یہاں کر رہے ہیں اسے کم محنت کر کر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہاں کما رہے ہمیں فکر ہے اس فکر میں ہم یہاں آ گئے اور لداشل یہاں رہ کے بھی ہم محفوظ نہیں ہر وقت فون کرتے رہیے تہ رات خریدے سے گزریے بچہ سبزی لینے جاتا تو ماں کو یہ پتہ نہیں ہوتا واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا سبزی کریلے آئیں گے یا میرے بیٹے کی لاش آئے گی نمازی نماز پڑھنے جاتا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پلٹ کے آئے گا یا لاش ہے گا غیر محفوظ یہ انتہا ہوگی وہ زمانہ جس زمانے کی مثال دی جاتی ہے ہاجیوں کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی عبادت محفوظ آج وہ بھی غیر محفوظ ہے حاجی بھی غیر معی اور پہلے لوگوں کو دھکیل دکیل کے پہلے میں کھڑا کرتے تھے وہ نہیں آیا کرتے اب دوڑ کے بڑے خوشیوں خوشبوخصو سے پہلے میں کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے گولیاں نہ لگ یہ خوف کہاں سے کراچی سے ہمارا کوئی ساتھی ٹرین پہ بیٹھ جائے جب تک گھر سے اتنا ہے خرید سے پہنچ گیا ہے دڑکا لگا رہتا ہے دم دھماکے ہو رہے ہیں پتہ نہیں مارا نا لاہور سے پنڈی آ رہا ہوتا تو ہمیں بالکل خوف ہوتا ہے کہیں پتا نہیں وہ جو کوچ ہے وہ کوچ ہی نہ کروا دے بہت سے لوگ اسے فلائنگ کوچ بھی کہتے ہیں تو یہ حالت ہے ہمارے خوف کی جسے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حادثاتی موتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی آپ حضور یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ جہاز پھٹنے شروع ہو جائیں گے اور کوچیں ایک دوسرے کے ساتھ گھسنا شروع ہو جائیں گی لیکن آپ نے یہ بتایا کہ قرب قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ حادثاتی موتیں بے تحاشا ہو جائیں پہلے لڑائی ہوتی تھی دو چار آدمی زخمی ہوئے دو چار مار گئے لیکن یہ کہ ایک جہاز پٹا ایک سیکنڈ کے اندر ساڑھے تین سو آدمی مارے कभी کبھی اتنے آدمی سفر کرتے نہیں تو اونٹ کا کبھی ایکسیڈینٹ نہیں ہوتا اب دیکھ اونٹ اونٹ میں نہیں گھس سکتے اونٹ پہ سفر کر رہے ہیں آپ محفوظ واپس آؤ لیکن یہ کہ جہاز ٹرین گاڑیاں یہ بدنگی کی جو صورت حال کیوں یہ اس لیے جزام بیماک یک یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے یعنی جس چیز کی کمی کی وجہ سے یہ ملی ہے وہ کمی دور کرو گے تو یہ دور ہوگی نا یہ موٹر وے بنانے سے کبھی کم نہیں ہو لگانے سے کبھی کم نہیں نہ خوف دور ہوگا نہ یہ بھوک جائے غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے وہ سسٹم کیوں نہیں لے کر اب دیکھیں نا ایک آدمی تو گینگرین ہو گئی خون کی سرکولیشن وہاں ہو ہی نہیں رہی خون وہاں جائے نہیں رہا تم اوپر باٹل کی باٹل لگاتے چلے جاؤ تم جتنے قرضے لیتے جا رہے اللہ کے بندو عوام کو تو گینگرین ہوئی ہوئی ہے ان تک تو یہ جاتا ہی جب تک انسان کا خون سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سرکولیشن نہ کرے تب تک وہ بندہ صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک وہ نظام لے کر نہ آؤ جو ایک گھر سے اگر ایک روپیہ نکلا ہے تو پریزیڈنٹ سے ہو کر غریب ترین موتی اور لائیو سے ہو کر وہ واپس جائے بینک کے یہ ہے سرکولشن لیکن لا یا پورے دولت دو لکھ ہم بہ نیا تاکہ یہ دولت تمہارے غنیوں کی لوڈو بن کر نہ رہ جائے غریبوں کو حق ملے آپ دیکھیں بدن سے خون نکلتا ہے تو جہاں اہم ترین اجزاء تک جاتا ہے وہاں غیر احمد را تک بھی جاتا ہے نا وہ اگر آپ کے گردوں کو ملتا ہے آپ کے پھیپڑوں کو ملتا ہے آپ کے جگر کو ملتا ہے تو آپ کے ناخن کو بھی ملتا ہے آپ کے سر کے بالوں کو بھی ملتا ہے دولت امیر ترین گھروں میں ہی نہ چکر لگاتی ہے تو مجھے پلازا بھیج دو میں تمہیں پلازہ بھیج دیتا ہوں اللہ لا خیر ایسا جب تک وہ نظام نہیں آئے گا کس کا نظام اللہ اور رسول کا جنہیں بائی پاس کر کے جنہیں اوور رول کر کے تم نے اپنی مرضی ٹھوکی ہوئی لا تو قدم و بھائی ندی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی موجودگی میں آگے مت یہ ہے آداب اگر تم مومن فرمایا یا جی نامن اگلی میں فرمایا لا ترسا سوا فوق سوتن نبی کیا ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت دا. نبی کی آواز کے جتنے ڈیسیپلز ہیں اس سے زیادہ اپنی آواز مت اٹھے کیوں اس کی سزا وہ ہے جو کفر کی سزا ہے میں اندازہ کیا ولا تج ہرو لہو بالکل ایک جہر بازِ بازا جس طرح گفتگو میں ایک دوسرے سے بے تکلف انداز اختیار کرتے ہو کبھی بھی نبی سے وہ بات مت کرنا ہے سر. جیک کر مت بولو نبی سے بلند آبازی سے مت ولا تج ہرو لہو یہ محمد بن عبداللہ اللہ ہیں اپنی ذات میں اور محمد الرسول اللہ اپنے ادے میں کوئی آپ کے گاؤں کا کمی بھی اگر وہ ڈی سی بن جاتا نا تو آپ بڑے عدد سے سر اس لیے کہ اپنی ذات میں وہ ہو سکتا ہے کہ تیلی ہو موچی ہو لیکن عہدے کے لحاظ سے وہ ایس ایس پی ہے اس وقت ڈی سی دی ایجی اور ڈی ایچ جی اور آئی جی اور آپ اس کی وردی سے ڈر رہے ہو اے بات رضی اللہ تعالیٰ یہ محمد اپنی ذات میں تیرے نتیجے ہیں لیکن میں اللہ کے رسول میں رسول اللہ یہ بات ہر وقت اپنے ہاضر رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول کی ہستی ہے لہٰذا آپ اندازہ کریں کہ ذخیرۂ احادیث میں کہیں بھی اسلام لانے کے بعد حضرت عباس کے منہ سے اے محمد نہیں نکل یا رسول اللہ بڑے ادشکار ہیں علی کی شکایت کی ہے تو یا رسول اللہ کیا کرتی یا محمد نہیں کہا عمر فاروق رضی اللہ رضیلہ کالانوں کے آپ داماد تھے رشتہ بڑا تھا عمر فاروق عمر فاروق خسر تھے حضور ان کے داماد سے رشتہ بڑا تھا لیکن سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ عالم الفیق رسول اللہ ذخیرۂ حدیث میں ایک دفعہ بھی کبھی بھی عمر نے یا محمد نہیں ایسا نہ ہو انتہ بات امال حکم تمہارے سارے اعمال ابت ہو جائیں یہ صرف کفر کی سزا اسلام کے اندر کہ جب آدمی کا ہو جاتا ہے تو اس کا حج بھی نال اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے اس کے روزے بھی اس کی نمازیں بھی سارا کچھ اس کا نال اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے یا نبی کی گستاخی کی یہ سزا رکھی ہے بس نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوئی اور تمہارے سارے عمال جب ختم ہو کے جیسے تھے وہ یا کفر کی اسی لیے کہا گیا کہ نبی کی گستاخی کو بحانے. اسی بنیاد پر اس لیے کہ سزا میں کفر والی دی تھی جا رہی واہ تم لات اور تمہیں پتہ ہی نہ زمین پر اگر وہ تجاوزات والے آ کے دکان گرا دے نا تو بڑی فکر ہوتی ہے نظر آتا ہے نا بلڈوزر بلڈوز کر رہا ہے ہماری دکان کو جنت کا محل بلڈوز ہو جائے تو پتہ کوئی نہیں چلتا وہاں تم لا تشرو یہ تو وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا لہٰذا ہم رات دن لگے رہتے ہیں اسے بلڈوز کروانے میں تو جب آواز بلند کرنے کی سزا یہ ہے تو نبی کے فیصلے کو اوور کرنے کی سزا کیا, کیا بتائیں نبی کی آواز پر آواز بلند کرنا سارے احمد ضائع کرنے کے برابر ہے تو نبی کے فیصلے پر فیصلہ دینا نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرنا نبی کے بنائے ہوئے قانون کو جہلوں کا قانون جہلوں کے لیے انٹریٹ کا بنایا ہوا انٹریٹ کے لیے تھا ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں ہم اپنا قانون خود بنائیں گے آپ کی پرائم منسٹر کہہ گئی اور پھر بھی مسلمان ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ کہ کے گئی قانون پر جون بھی نہیں دیں گی پھر بھی بڑے بڑے مولوی نعرے مار کہہ گئی جانوں نے بنایا تھا جانوں کے لئے تھا ہم پڑھے لکھے لوگ اپنے قانون خود بنائیں گے عورت کی سزا موت ختم کی تو اس نے کیا انسان استعمال کیے ہم نے انسانیت کی طرف ایک قدم اٹھا دیا عورت کو سزائے موت دینا کس نے دی تھی سزائے موت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہہ دیا یہ غیر انسانی فیل ہے حضور کو انسان بھی تسلیم کرنے پر تیار نہیں عورت کی سزائے موت ختم کر کے اس نے کہا کہ ہم نے انسانیت کی طرف ایک قدم اٹھا دیا ابھی باقی اٹھانے باقی اس کا مطلب ہے پورا اسلام غیر انسانی انہیومن پھر بھی مسلمان